اللہ و تعالیٰ في القرآن المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ السبیق العظیم من الشیطان الرجیم من حمزه و لفته, و لفته. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتفو ربکم اللذی خلطکم من نفس واحدا وغلوہ بن خالد دوجہا وغلوہ بن خالد دوجہا وغلوہ اللَّهَ الَّذِي إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ رَطِيبًا اللہ خان نے ایک مسلم معاشرے کو قائم و دائم رکھنے کے لیے آپس میں تعلقات کو جوڑنا اور ناراض لوگوں کی ناراضگی کو پسند کر کے ان کے ساتھ سلو کرنا اور پھر آپس کے معاملات کے حل کے لیے ایک حاکم سربراہ نگان کی ابیر کی حایت اور فرما برداری کرنا یہ کام مسلمانوں کے لیے مقرر کیے نے لازم اور ضروری کر اور پھر جس طرح اللہ کو چھانا ہوگا نے سیدھا رحمی رشتہ داریوں کو جوڑنا تعلقات کو سوار اس کرنا اسے فرض قرار دیا ہے ویسے ہی فرضیت کے موجود اس کے کچھ سزائے بھی بیاں کیے تاکہ لوگوں میں اس کے بارے میں ترغیب پیدا ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں سلا رحمی کرنے کی اور وہ لوگ جو سلا رحمی نہیں کرتے ان کے لیے وعید بھی ہے تاکہ وہ ڈر جائیں اور کسی سیدھا نہیں کریں خوف بھی اللہ سبحانہ خالہ ہوا نے ناپرمانی سے دلایا ہے اور تربیت بھی دی پھر اس کو فرض اور لازم بھی قرار دیا ہے ویسے تو کسی بھی عمل کے لیے سب سے بڑی قبیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ حمل کو اہل ایمان پر فرض کرا دے تمام تر فضیلتوں سے بڑی فضیلت کسی بھی رنگ کی اس عمل کا فرض ہونا ہے تو یہ کام اللہ سبحانہ شانہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے فرض قرار دے دیا پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے فوائد اور فضائد اور کی کی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1396 ہے ایک آدمی ابو ایو رضی اللہ تعالیٰ انحو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی قریب صب اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ ابو الو رضی اللہ تعالیٰ انہ الاری ان کا اکثر نام خالد بن زید تھا خالد بن زیدہ بن بن بن زیادہ مشہور ہے ابو ایور انصاری ہیں کہ ایک آدمی جب کے سلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ایسا کام بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے مالا مالا ہوا ہے نبی کریم سلومانے فرمایا آرام مالا ہو اس کی ایک خواہش ہے چاہت ہے جو اسے لے کے آئی ہے یہ جنت میں داخنے کا عمل معلوم کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا وہ تلسی بت والا تھا نماز قائم کر وہ تلسی دکاتا زکات ادا کر و و کا چار کام اس کو بتائے تو رسالت کی گواہی دے نماز قائم کر زکات ادا کر اور سرا ری کر رشتے داریوں کو تعلقات کو توڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو ملانا اور جوڑنا ہے اسی طرح صحیح بخاری میں فکے دینا انصیبن مالک اللہ تارا عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم سب عمار علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا من سب یوگ اور لاہو بھی جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کا رنس کشادہ کر دیا جائے اس کو خدا رس ملے لاہو بھی اصری ہی اور اس کی عمر لمبی ہو جائے لڑکی ماں ہو تو اس پر ملازم ہے کہ وہ سیدھا رہنی کرے یعنی سیدھ تعلقات کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا رشتہ داری کو کتر کرنا نہیں بلکہ ملانا یہ عمل انسان کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے اور انسان کی عمر کو بھی لمبا کرنے کا باعث ہمارا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رشک میں برکت ہو اس کو رشک کھلا دیا جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے واقعی ماں وہ سیدھا رخمی کرے سیدھا رخمی کرنے سے اس کو اس کی یہ دونوں خواہشیں مل جائیں گی پوری ہو جائیں گی صحیح بخاری نہیں اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کر چکے تو کھڑی ہوئی اور کہنے لگی فا قلط الرحمان ماں کا اللہ تعالی کا دامن پکڑا اور کہا اللہ تعالیٰ نے کیا بات ہے کیا وجہ ہے تو کہتی ہے یہ مقام ہے اس آدمی کا جو ہے تیری پناہ کے یعنی پتا رہی کرنے سے بچ جائے تو اللہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا اور وفاد آ کے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں گا یعنی جو رشتہ داری تک جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا وہ منفاشا آ کے اور جو تجھے توڑے گا کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا یعنی جو آدمی رشتہ داری جوڑتا ہے اللہ تعالی اسے جوڑتا ہے اور جو رشتہ داریاں قطع کرتا ہے تعلقات توڑتا ہے اللہ تعالی اسے توڑ دیتے اب وہ ہے اور اللہ تعالیٰ شریف کے رابی ہیں وہ فرواتے ہیں کہ اللہ علو نیچے اگر تم چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمان کی دلیل پرانے مجید میں بھی ہے وہ کیا اگر تم زمین میں فساد نہ گے اور کتا کرو گے تو اللہ سبحانہ خان بتا پر اترے گا ی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں جو رشتہ داروں کو جوڑتا ہے اس کے بارے میں ایک اور بہترین خوشخبری دیتے ہیں سیدا ابو ہو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت خالف ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سدھا رحمان سجنا تم بین رحمان رحم سیدھا رکھنی تالوبات کرنا رحم سجنا تم بنا رحمان یہ رحمان سے ماخوذ ہے اللہ سبحانہ ہوگا تعالی کا وصف ہے رحمان پھر اللہ اللہ کے اسی وسط پر ہے تو اللہ تعالی نے کہا ہے جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا اسی طرح ابو ایوب انسانی رضی اللہ تعالی ابو کی روایت صحیح مسلم دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا آپ سفر میں جا رہے تھے سفر کے دوران فاقا والا کی خطا بینا پاتی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامی پھر کہا یا سب اردی بونی جنگا خریدوی من اللہ علیہ وسلم مجھے وہ کام کرنا ہے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے ایسا عمل جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے پک نبی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لٹ گئے سنمانا آپ کی اچھا کیجیے سننا پا پھر پا آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا اور ان کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے لتا جھوٹ پیسا اور لتا لیا اس کو توفیق دی گئی ہے یہ اس کو ہدایت دی گئی ہے لیکن اس نے سوال کیا اور بڑا اچھا سوال کیا وہ لوگ سوال اسی طرح کے کرتے تھے جو ان کی آخرت سے متعلق ہوتے تھے اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل بتایا فرمایا سرمایا اللہ تو شفت ہی شہ اللہ کی عبادت کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا تو بیچ والا ہو جا شیر سے بعد آ جا شرت چھوڑ دے اور اللہ تعالی کی عبادت کر وی وسفانہ تھا نماز قائم کر وسعی زکات اور زکات ادا کر رحم اور فرا رحمی کر یہ چار باتیں آپ نے بتائیں اللہ کی عبادت کر اور شیرت سے بچ نماز قائم کر زکات ادا کر اور فرا رحمی کر اور فرمایا جائن کا ابو ابوتری کو چھوڑ دے محال ت نے پکڑ نا سوال پوچھا تجھے سوال کا جواب ضرور کیا اب چھوڑ دیں ہمیں آگے جانے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلا رشمی کے بہت سے فوائد بیان کروائے ہیں امر مبنی سید عائشہ صدیقہ علی اللہ, اللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح مسلم میں ہے فرماتی ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرش کے ساتھ لکھی ہوئی ہے ہر آسمان سے اوپر دوسرا آسمان ہے اور پھر ساتویں آسمان سے اوپر اللہ ہوا تھا اور فلا رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ درکی ہوئی ہے کہتی ہے مالا نی وا تعالیٰ ہوں گا کہانی جو مجھے گا اللہ تعالی اسے ملائے گا اور جو مجھے توڑے گا اللہ تعالی اسے توڑے گا اس کو کاٹ ڈالے گا یعنی رہنے کے نتیجے میں اللہ اچھا نہ ہوا انسان کی زندگی آسان کر دیتے ہیں اور قطع رحمی کے نتیجے میں مشکل پڑ جاتی ہے روایت صحیح مسلم میں ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کچھ رشتہ دار ہیں میں ان سے سالوں جوڑتا ہوں وہ سوڑتے ہیں میں صدا سیدھا کرتا ہوں اور وہ سبا رہی کرتے ہیں وہ ان سیخو کی گئی جو سیوں نہ میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے ہیں وہ ہوں وہ یارونا الحیہ میں ان سے دردت کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت بناتے ہیں تین بہت بڑی بڑی باتیں میں سگارت نہیں کرتا ہوں میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں میں نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں اسے درپر کرتا ہوں واقف کر دیتا ہوں گردواری کا اختیار کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہانت برتتے ہیں آج کل اکثر لوگوں کو اپنے رشتے داروں تعلق داروں دوست صاحب سے یہی یہ شکایتیں ہیں اور کہتے ہیں کہ پاس جیسا اس نے کیا ہم بھی ہیں اب یہ آدمی شکایت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لین بلتا کما بلتا اگر واقع ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ جوڑے وہ اچھائی کرتا ان کے ساتھ وہ تیرے ساتھ برائی کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دیتا ہے درد کرتا ہے اور پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باہر نہیں آتے اگر واقع ویسا ہی ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے پکا ان گلبل تو پھر گویا کہ ایسا ہے کہ تو ان پر ریت پھینک رہا ہے گرم ریت یا ان کے شہروں کو سیاح کر رہا ہے وَلَا اللہ مَعَكَ مِنَ پی اللہ ہی اور اللہ سبحانہ ہو بتا کا مددگار ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا معذرتا آغاز آنے جب تک تم اسی کیفیت پر رہے گا بندہ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے بہجود اس کے کہ دوسرے تعلق توڑ رہے ہیں یہ ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے باوجود اس کے کہ لوگ اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ وہ زبان کیا کرتا ہے اس کے وجود کے وہ اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں جب تک بندہ اس کیفیت اور حالت میں رہتا ہے اللہ کو خیال ہو کا مددگار اس کے ساتھ رہتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مددگار ہو اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی جام سرمدھی میں ان کی روایت کہتے ہیں کہ میں نے سنا کا ابوا بن, بن, بن وائل اتنے ہاشن اپنے والد عمر بن بن وائل واقع حاشم سے صرف گیارہ سال ہیں یعنی معلوم ہوتا ہے کہ عمر ابن ہاس رضی علی اللہ عنہ کا نکاح بہت چھوٹی عمر میں ہو بہت اللہ ہو بعلیٰ ان پر رحم کرتے ہیں ارحمو من محمد کرو تم اہل زمین پر رحم کرو یا جو آسمانوں میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ تم پہ رحم کرے گا اور و من و رحم یہ رحمان سے محفوظ ہے فال جو اسے ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا ملاًا بتا اور جو اسے توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے توڑے گا یہ جو حدیث ہے حدیف رحمت اس کو بولتے ہیں ریس کا ایک نام ہے الحدیث کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ محدسی علی بیان کرتے ہیں ایک محدس نے اپنے شیخ سے سب سے پہلی جو حدیث سنی ہوئی اور بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تو حکمی ہو یہ وہ پہلی حدیث ہے جو میں نے اسے سنی اور اس کے بعد پھر یہ تسلسل تسلسول پڑا ان کے شاگردوں نے سب سے پہلے اسے یہی حدیث سنی پھر ان کے شاگردوں نے سب سے پہلے یہی حدیث سنی اور اس طرح چلتے چلتے یہ تسلسل آج تک پائے میں جو لوگ گرمی ناد کا اہتمام کرتے ہیں وہ اس چیز کا بھی اہتمام کرتے ہیں جنہیں کا رات کہا ہے یہ حدیث المسلسل ریپ ابلی کہ اسی طرح جامع مدی میں سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد یزید مغل المبا البدنی وہ کہتے ہیں کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ربیع وسلم نے فرمایا نصب سیکھو آج کل تو علم میں انصاب اس کی طرف لوگ تو وہ دیتے باپ کا نام کیا ہے دادے کا نام کیا ہے پردادے کا نام کم لوگوں کو پتا ہے اس سے اوپر کسی نے کیا جانا ہے اور پھر باپ کے بہن بھائی ماں کے بہن بھائی یہاں تک تو پتا ہے اس سے اوپر اور دائیں بائیں کم ہی لوگوں کو خبر اور علم ہوتا ہے تو ربھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوں ماں سب چیز ہونا چاہیے اور اپنے نسل کا حاصل کرو رشتہ داروں کو جانو کون کیا لگتا ہے دور سے نزدیک سے کیا نظر آ ہماری نئی نسل اس سے بالکل کوڑی ہوتی کو جا رہی پرانے لوگوں کو مار اس کے ذریعے تو سلا رکھنی کرو گے پتہ ہوگا تھا کہ میرا دور سے کہیں سے رشتہ دار لگتا ہے تو ایک اور ان وہ فطری طور پر پیدا ہوتی ہے فرمایا پہننا سیدھا پرواہی محبت اہلی سیدھا رہنی کرنا اس سے اہل میں خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے مساتی اور مال میں اضافہ ہوتا ہے لوگ تمہیں کہیں گے کہ تعلقات زیادہ بنائیں گے تو وہ مہمان زیادہ آئیں گے پتا نہیں کھا کے چلے جائیں گے اور واپس ملے گا نہیں مساسن پھر مال مال میں یہ اضافے کا باعث ہے منساسن پھر اثا اور یہ انسان کی ابر میں اضافے کا باعث ہے اسی طرح سیدھا رہنی کرتے میں جو خرچ کرنا ہے ایسا ہوتا ہے کہ اسی کی وجہ سے انسان پر کو رشتہ زمانے نبی نبی میں دو بھائی تھے کانا گما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک وہ نبی صلی, تیم تیم کرتا، کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پاس سیکھتا ہوگیا تاریخ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمائی کرنے والے آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی کی شکایت کی یہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہے اس نے دی سیکھنے کچھ کمانا نہیں میں کماتا رہتا ہوں اور یہ کھاتا رہتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے دین سیکھنے کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمایا لا اللہ کا سورزا شاید کہ تجھے رزق کسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے یعنی اگر اس پہ خرچ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو رزق تجھے ملتا ہے وہ رسک کسی کی وجہ سے ملتا ہو کہ تم اس سے خرچ کرتا ہے تو سگارہ نہیں کرنا اس سے اللہ سبحانہ خیال ہوا تھا خوش ہوتے ہیں اور انسان کی ہنر میں انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اللہ خخشانہ ہوا تو کا خصوصی مددگار <تصفح> وہ ایسے بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو سیدھا رحمی کرنے کی کوشش کرتا ہے اب سدھا رحمی ہے کیا جو مجھے سلام کرے میں اس کو سلام کروں جو مجھے بلائے گا میں اس کو بلاؤں گا جو مجھے جی کرے گا میں اس کو جھی کروں یہ یہ رحمی دیجیے پہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے بس اس کے پاس بندہ آتا جاتا رہے ہندا پلاتا رہے وہ ہفتے دس دن بعد فون پہ بات کر لے کیا یہ سلا رہی ہو رہی سلا رہی کرنے والا اس کو نہیں کہا جاتا یہ تو رشتے داری جڑی ہوئی ہے اس کو ہی لے کے چل رہا ہے سلا رہنی کرنا داری کو اور جوڑنے کا حصہ کھولا جاتا ہے جب وہ چیز ٹوٹی ہوئی ہو جو پہلے سے جڑی ہوئی ہے اس کو تو استعمال کرنا ہے نا صحیح بخاری میں عز اللہ حضن عمر بن اگر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی وا سو بلو دینے والا یہ واصل نہیں ہے سلا رہنی کرنے والا جو بدلا دیتا ہے یعنی تعلق یہ جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ اس نے تعلق جوڑا ہوا اس کے تعلق رکھنے کے سلے میں یہ بھی تعلق رکھے ہوئے ہیں جیسا وہ کر رہا ہے ویسا یہ کر رہا ہے تو ایسا کرنے والا واصل نہیں ہے اس کو کلا رہنی کرنے والا نہیں کہتے والا کنڈرا پاتا ہے ہاں کلنی کرنے والا وہ ہوتا ہے جب تلو ٹوٹے رشتہ داری ٹوٹے دوستی ختم ہو پھر وہ اس کو جوڑے لڑائی کرنا ہو جائے اور پھر کی کوشش کرے اتنا کی کوشش کرے کو ملائے یہ ہے ستارت بھی کرنے والا جس کے سوائل اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بیان کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اسی کے بارے میں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا من نفس سے لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام سے اور پھر تم دونوں سے پہنسے بردو اور بردو اور بردو اور اللہ نے بہت سے فردوں اور عورتوں کو روی عرص پر پھیلا دیا اللہ سے ڈر جاؤ جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو و اور رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو ان نگہبان ہے انیبہ یقینا اللہ تعالی تم پر है यह ہے یہ اللہ کو کھانا ہوا تو اعلیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی دھمکی ہے رشتے داریوں کا خیال رکھو اس معاملے میں اللہ سے ڈڑو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تم پر نکبان رتیب ہے رتیب کا لغف ایسے है طور پہ جو بولا جاتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا انتظار کر رہا ہو جو دوسرے کا انتظار کرنے والا ہوتا ہے اور مسلسل روپ پہ نگاہ رکھتا ہے کب یہ پیچھے ہٹے گا اس کو کہتے ہیں رقیب وہ شعر و شاعری میں عشق مشقی والے یہ رسیق ہوتے ہیں وہ ایک ہی محبوب کے دو وہ ہوں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے رقیب ہوتے ہیں کیوں وہ ایک دوسرے ایک پر جگا رکھتے ہیں یہ کب ملتا ہے کب جاتا ہے نظر رکھتے انسان علیبا اللہ تعالیٰ ایسے ہی تم پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے تم کیا کرتے حکم کیا دیا تمہیں اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو والارحام اور رحم کے بارے میں رشتے داری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان اللہ علیہ رقیبا یقینا اللہ تعالیٰ تم پر نقبان تو سیدھا رحمی یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اگر کسی کے رشتہ دار مشرق بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ سیراہمی کرنی ہے لفظ نے قرآن عجیب نے کروایا ہے تو ایک حمافی دنیا معاڈ کا والدین ہیں مسلمان نہیں ہیں مشرف ہیں لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا ان کو نہیں کہنا ان کو داننا نہیں ان کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے ہدایت کی رحمت کی ہاں اگر وہ تجھے اس بات پہ زور دیں کہ تو اللہ کے ساتھ شیئر کر اللہ تو پھر حکمار پھر ان کی ایمان جب وہ اللہ کی نا کا حکم دیں وہ نہیں ماننا ان کا باقی ہر حکم ماننا فرض ہے ہاں جب وہ اللہ کی نہ کا کہیں پھر ان کی اطاع ختم ہو جاتی ہے بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی کہتی ہیں میری والدہ مشرے گا تھی تو وہ میرے پاس آئی اس زمانے میں جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب و میں کہتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول اور وہ کچھ مانگ رہی ہے مجھ سے تو میں کیا کروں کیا میں سیدا رحمی کروں آپ نے سنایا نان سلیحا ہاں اس کے ساتھ سیدھا رحمی کا یعنی نبی کریم صلی اللہ وسلم نے مشرے کا ماں کے ساتھ بھی سیدھا رحمی کرنے کا حکم دیا اور اسی طرح والدین کے علاوہ بہن بھائی بہن بھائیوں کی اولاد بھائیوں کی اولاد کو لوگ سمجھتے ہمارا اپنا خون ہے اور بہن کی اولاد وہ ذرا خائر پہ نکل جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ابن اب تل قومی قوم کی بہن کا جو بیٹا ہے ابن اب تل قوم کی بہن کا بیٹا من انہی میں سے ہے اس کے ساتھ بھی سلا رحمی کی جائے گی اسی طرح رضاحی رشتہ دار دودھ کی رشتہ داری جن کے ساتھ ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی سیدھا رحمی کریں سن نویدا بودھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے کہ سیدھا رحمی دودھ بھائی کے ساتھ ایسے ہی بخاری میں صحیح اللہ تعالی کی ایک روایت موجود ہے جو ان کا رضاڑی چچا تھا وہ آیا اور انہوں نے آنے دیا تو نبی کریم صلی اللہ سے پوچھوں بھی تو پھر آپ کو آنے دوں گی پوچھا آپ نے فرمایا میں وہ تیرا رضاڑی چچا ہے ٹھیک ہے تیرے پاس آ سکتا ہے یعنی اسے پتہ کرنے کی ضرورت نہیں کہتی ہیں <سؤال> مجھے ہے آدمی نے نہیں پایا اور صدیقہ ریفا اللہ اسی بنا پر کہا کرتی تھی کہ یا حکوم امینہ رواقی حکمینت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نظم کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں یعنی رشتہ داری کسی بھی قسم کی ہو جڑ کی ہو یا نزدیک کی اس کو جوڑنا اور ملانا یہ اللہ سبحانہ ہوا تو کا حکم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور نمبر پیار ہونے کے توفیق دے و مارے یاد پڑھا Thank you.